السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسے دوں گا مرگز غیمانی مسجد بورا پیر کراتی ومن یضلل فلاہا دیلہ باشدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ باشدو ان محمد عبدہ ورسول یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا الله حق تغاته ولا تموتن الا بانتم مسلمون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 من حمزه ونفقه ونفثه بسم اللہ الرحمن عبادی على انفسهم لا من رحمت اللہ جمع ان اللہ يغفر انه هو الغفور الرحیم اللہ رب العزت کی وسعت رحمت کا ذکر جاری تھا یہ دین توبہ اور استفار کا دین ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انا نبی و میں توبہ کا نبی ہوں اللّہ افرح و اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ خوشی اپنے بندے کی توبہ سے ہوتی ہے شریعت نے توبہ کی ترغیب دی ہے ترغیب میں نبی علیہ السلام کی یہ حدیث بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ تو بالحق وجدہ وجد فی صحیفت ہی کثیرا اس بندے کے لیے خوشخبری ہو وہ بندہ مبارکباد کے مستحق ہے جو کل قیامت کے دن اپنے صحیفہ اعمال میں بہت زیادہ استغفار پائے گا اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ تو بالحق ادا نشر صحیف ہو وجد افیہ استفار انکثیرا اس بندے کے لیے مبارک باد کہ کل جب قیامت کے دن اس کے نامیہ اعمال کو پھیلا دیا جائے گا اور کھول دیا جائے گا تو اس میں کثرت سے استغفار ہو یہ استغفار کی ترغیب اور مبنی حدیث ہے قیامت کا وقوع حق ہے اور جو قیامت کے مراحل ہیں اور ارسات قیامت کی گھڑیاں ہیں ان میں یہ انتہائی نازک گھڑی ہے جب ایک انسان کے صحیفہ کو پھیلا دیا جائے گا اور اس کے نامۂ اعمال کو کھول دیا جائے گا اللہ رب العزت خود دعوت دے رہے کہ آج دنیا کی زندگی میں کثرت سے استغفار کر لو اور اپنے صحیفے کو استغفار سے بھر دو کثرت سے استغفار ایک بندے کی سعادت اور اس کی ایک اچھی نوید کی علامت ہے کہ اس کے صحیفے عمال میں کثرت سے استغفار ہو یہ شریعت نے ترغیب دی ہے استغفار کی اپنے لیے کریں اپنے متعلقین کے لیے کریں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان القدو درجہ تو ہوا پھر کہ ایک بندہ جنت میں اچانک محسوس کرے گا کہ اس کا درجہ اونچا کر دیا گیا ہے اس کے درجے میں ترقی پیدا کر دی گئی ہے پوچھے گا کہ انا لی ہادہ یہ رفت اور ترقی مجھے کیسے مل گئی اس کو جواب ملے گا استفار والدے کا لق تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا ہے بخشش کی دعا کی ہے اور اللہ تعالی نے قبول کر کے تمہارے درجے میں رفرت پیدا کر دی اگر کوئی شخص جہنم میں ہو اور عذاب خبر سے دوچار ہو تو بیٹے کی دعا اس عذاب میں تخفیف کا باعث بنتی ہے اور اگر جنت میں ہو تو بیٹے کا استغفار درجات کی بلندی کا باعث ہوتا ہے بلکہ کوئی بھی مومن اپنے بھائی کے لیے اگر استغفار کرے گا تو اس کی تاثیر برحق ہے اور اس کا نتیجہ لازمی حاصل ہوگا یہ بھی ایک ترغیب ہے استغفار کی کہ اپنے لیے کریں اور اپنے متعلقین کے لیے والدین کے لیے بھائیوں کے لیے دوستوں کے لیے استغفار کریں تاکہ اس استغفار کے نتائج ان پر مرتب ہوں ان کے لیے سعادت کا راستہ کھلے اور نجات کا راستہ ہموار ہو جائے اور یہ تمام نصوص اللہ رب العزت کی رحمت کی بسعت کی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس قدر بندوں کے ساتھ رحمت کا اور پیار و محبت کا معاملہ فرماتا ہے اسی رحمت کے آثار میں سے یہ بھی ایک اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی بخشش کے بہت سے اسباب عطا فرما دیے بہت سے وسائل ہمیں عطا فرما دیئے جن میں ایک وسیلہ توبہ کا ہے اور دوسرا استغفار کا توبہ اور استغفار میں فرق ہے ویسے اگر دونوں کا الگ استعمال ہو تو توبہ استغفار کے معنی میں ہے اور استغفار توبہ کے معنی میں ہے لیکن قرآن حکیم میں بعض اوقات بعض مقامات پر توبہ اور استغفار کا اکٹھا ذکر ہوا ہے اکٹھا ذکر ہونے کا معنی یہ ہے کہ دونوں میں فرق ہے جی ہاں اور وہ فرق یہ ہے کہ استغفار جب بندہ کرتا ہے تو اپنے گناہوں کے ان شرور سے ان برائیوں سے بچاؤ حاصل کرنا چاہتا ہے جن کا تعلق زمانۂ بازی سے ہے اور جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اپنے گناہوں کے ان شرور سے ان برائیوں سے بچاؤ حاصل کرنا چاہتا ہے جن کا مستقبل میں اندیشہ ہے تو استفار کا تعلق زمانہ ماضی سے ہے اور توبہ کا تعلق زمانہ مستقبل سے زمانہ ماضی کے شرور کیا ہیں کہ ایک انسان گناہ کرے اور اس کے نام اعمال میں اس کا جہنمی ہونا عذاب قبر کا مستحق ہونا دیگر کوئی نقصان کہ تمہارا کوئی بچہ چلا جائے گا تمہارے گناہ کی بنا پر یہ سارے اواقب ان گناہوں کا سبب بن سکتے ہیں جن کا تعلق زمانہ بازی سے ہے تو ایک انسان کثرت سے استفار کرے تاکہ وہ عربر عزت اس کے زمانہ بازی کو ان خطرات سے دور کر دے اور ساتھ ساتھ توبہ بھی کرے تو وہ یہ اللّہ تاکہ وہ ان دیشے جو مستقبل کے تعلق سے لاحق ہیں ان ان دیشوں کے شرور سے اللہ رب العزت اپنی پناہ میں لے لے اپنی حفاظت میں لے لے تو توبہ اور استغفار یہ دو بڑے قوی وسائل ہیں گناہوں کی بخشش کے لیے جو اللہ تعالی نے عطا فرمائے جب نہ آدم لو بالا تنوبوں کا اعنان سما سب مستفر لام فرق علامہ کانا من کر کا آدم کے بیٹے تیرے گناہ اگر آسمانوں کو چھونے لگیں تو مجھ سے استغفار کر لے توبہ کر لے تو میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا جن گناہوں کی تعداد کی کثرت جن گناہوں کی تعداد کی کثرت اس قدر بڑھ چکی ہے کہ وہ گناہ آسمانوں کو چھو رہے ہیں تیرے ایک بار کے استغفار سے ان تمام گناہوں کو مٹا دوں گا اور ختم کر دوں گا تو یہ ایک بڑا قوی وسیلہ ہے اللہ تعالی کو راضی کرنے کا اور گناہوں سے پاک صاف ہونے کا دوسرا وسیلہ اعمال صالحہ کا ہے ان پر تفصیلی بات ہو چکی ان انسانات کہ ہیتیاں گناہوں کو بیٹا ڈالتی بلکہ ہم نے بتایا تھا کہ ایک انسان اگر تسلسل کے ساتھ اور دوام کے ساتھ تین کام شروع کر دے اور ان پر قائم و دائم ہو جائے تو اللہ اس انسان کے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دے گا اللہ منتاب آمن و آمر آمر انسا لے گا بندے جو بندے توبہ کرتے رہے اور کبھی توبہ سے غافل نہ ہوں تبھی تو امام المیا فرماتے ہیں کہ استغفر اللہ میں اتمر رہا میں دن میں سو بار استف کر ڈالتا ہوں ان نہ والا کل جب کبھی مجھے اپنے دل پر کوئی غبار سا محسوس ہو تو میں سو دفعہ استغفار کرتا ہوں اور یہ استغفار روزانہ کرتا ہوں یہ استفار کا لزوم ہے کہ ایک بندہ اپنے لیے استغفار لازم قرار دیتا تو اللہ جو طوبر استغفار کرتا ہی رہے وہ امن دوسرا کام ایمان پر سچے عقیدے پر قائم رہے کوئی شرک و بدرت اس کے عقیدے کو متزلزل نہ کر سکے کوئی شرک و بدرت اس کے عقیدے کے بگاڑ کا سبب نہ بن سکے بلکہ عقیدے کی قوت پر قائم ہو اور توحید کی صلابت اور اتماع سنت کی شدت اس کے دل میں کھوٹ کھوٹ کے بھری ہو اور تیسرا وہ عاملہ حاملہ صرف نیک امال پر توجہ دے تو اللہ ایسے بندوں کے سابتہ تمام گناہوں کو نیکیاں بنا دے گا یہ اس کی محبت کی دلیل ہے کہ ایک بندہ اگر اس منہج پر مستقبل قائم ہو جائے تو اللہ تعالی کی طرف سے یہ عظیم انعام ہے کہ تمہارے گناہ بھی نیکیاں بنا دے جائیں یہ توبہ اور استفاد کے ساتھ ساتھ مال صالحہ اور عقیدے کی قوت یہ بھی گناہوں کی بخشش بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کروانے کا ذریعہ ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے جو دنیا کے دکھ درد رکھے ہیں جو اللہ کی تقدیر کے بندوں کے لیے بظاہر کڑوے فیصلے ہیں کوئی بندہ مستقل مریض ہے کسی بندے کو بار بار تجارتی خسارہ لاحق ہو رہا ہے کوئی بندہ اپنی کسی عزیز سے محروم ہو جاتا ہے یہ مختلف تکلیفیں ہیں دکھ درد ہیں یہ چیزیں بھی بندوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں جو آیت کریمہ بمیام سوج سبھی ہی نازل ہوئی کہ جو بندہ بھی برائی کرے گا اسے اس کی سزا ملے گی سجین اوبکر صدیق نے کہا کہ ہا دی قاسمت الظہر کیا کریمہ ایسی نازل ہوئی ہے کہ اس نے ہماری کمر توڑ دی ملمیا ملسو برائی بھلا کون نہیں کرتا کچھ نہ کچھ گناہ ہو جاتے ہیں خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں قرآن پاک کا مطلق ارشاد کہ جو بھی برائی کرے گا اسے اس کی سزا ملے گی تو پھر عذاب سے سزا سے کون بچ سکے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تن سب ابو بکر دنیا میں تھکاوٹ کا شکار نہیں ہوتے اللہ تحزن تمہیں دنیا میں پریشانی لاحف نہیں ہوتی اللہ تصیبوں کا اللہ تمہیں دنیا میں تکلیفیں نہیں پہنچتی جی فرمایا کہ یہی چیزیں گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے ایک سزا ہے اللہ تعالیٰ اگر دنیا میں اس قسم کی سزا دے دے تو اس بندے کا اہر بھی معاملہ صاف ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ دوہرا آزاد نہیں دیتا جیسا کہ نبیر اسلام کی حدیث ہے الحما حد مؤمن من النار کہ بخار جو ہے ہر مومن کا جہنم کی آگ کے بدلے حصہ ہے وہ حصہ اگر دنیا میں مل گیا تو قیامت کے دن جہنم کی آگ نہیں ملے گی ایسا نہیں کہ ہمارت یہاں بھی انسان کو بخار زیادہ کر دے اور قیامت کے دن بھی جہنم میں ڈال دے اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو عقیدے کی پختگی موجود ہے اور توحید کا رسوخ موجود اور قائم ہے سنت رسول سے شدت کی محبت ہے تو دنیا کا بخار آخرت کے لیے جہنم کے عذاب کا کفارہ بن جائے گا یہ بھی اس کا ایک ظاہری احسان ہے اگرچہ ایک انسان مظاہر تکلیف محسوس کرتا ہے مگر یہ اللہ رب العزت کی تقدیر کے کڑوے فیصلے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں نبی رسلان کی حدیث ہے کچھ لوگ مسلسل آزمائشوں میں گرے رہتے ہیں حتیٰ کہ یہ نوبت آ جاتی ہے یمشی علی الارض علیہ یمش کے زمین پر کچل پھر رہے ہوتے ہیں اور ان کے ذمہ کوئی گناہ باقی نہیں بچتا نبیٰسلام کی ایک اور حدیث ہے جس کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے جنت میں اونچا درجہ تیار کر رکھا ہے مگر ان کے عمل قاصر ہوتے ہیں اس درجے کے قابل نہیں ہوتے عمدہ وزت اس درجے تک پہنچانے کے لیے اس بندے کو دنیا میں امتحانات میں ڈال دیتا ہے تکلیفوں میں گھیر لیتا ہے اور ساتھ ساتھ صبر کی توفیق دے دیتا ہے حتیٰ کہ بندہ صبر کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ جاتا یہ بھی ایک وسیلہ اور سبب ہے گناہوں کی بخشش کا اور یہ سارے مسائل اللہ تعالی کے ادا کردہ ہے ایک اور بڑا قبی وسیلہ ہند الموت ہے نبی السلام کا فرمان ہے ان نمل اعمال کہ بندے کی دنیا کی ساری محنت کا جو دار و مدار ہے وہ بندے کے خاتمے پر سلف صالح کو دو چیزوں نے بہت رولایا ایک سوابق دوسرا خواتین سوابق سے مراد یہ ہے کہ سابقہ زمانے میں فیصلے ہو چکے ہیں جف الغم بما ہوا قائم ہر بندے کی تقدیر قلم لکھ کر خشک ہو چکی ہے یہ سوابق ہے صحابہ فیصلے کون جنتی ہوگا کون جہنمی ہوگا ایک صحابی ایک دن رو رہے تھے بڑے ہی بے حال صحابہ اسے پوچھنے کے لیے گئے کیوں رو رہے ہو کہا کہ ایک بار رسول اللہ الحسن تشریف لائے تھے آپ کے دو ہاتھوں میں دو کتابیں تھیں ایک سیدھے ہاتھ میں ایک بائیں ہاتھ میں آپ نے سیدھے ہاتھ کی کتاب کو اٹھایا اور فرمایا کہ فی اسماؤ آہل جنہ اس کتاب میں جنتیوں کے نام ہے اور الٹے ہاتھ کی کتاب کو اونچا کر کے فرمایا کہ فی اسماؤ آہل نار اس کتاب میں جہنمیوں کے نام ہے نام لکھے جا چکے مجھے معلوم نہیں کہ میرا نام کون سی کتاب میں ہے یہ ثوابط ہے یہ ثوابط کا معاملہ جو ہے یہ بہت ہی سلب سالین کو رلاتا تھا کہ پتہ نہیں کیا فیصلہ ہو چکا میرا کیا انجام ہوگا کیا ٹھکانہ ہوگا اسی طرح خواتین خواتین کا معنی بندے کی موت کا وقت کہ ساری محنت اور اعمال کا دار و مدار انسان کے خاتمے پر ہے بعض اوقات ایک انسان مرتے وقت کوئی برائی کر جاتا ہے اور پھر وہ قیامت تک اس برائی میں رہتا ہے اور وہ برائی کرتے کرتے اٹھے گا جس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور بعض اوقات اللہ رس ایک انسان کو موت کے وقت نیکی کی توفیق دے دیتا ہے اچھا کلم زبان سے ادا کرنے کی توفیق دے دیتا ہے توبہ استغفار کا دروازہ کھول دیتا ہے اور وہ توبہ کرتے کرتے یا لا الہ الا اللہ کہتے کہتے اپنے رب سے جا ملتا ہے یہ انسان کا خاتمہ بھی گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے نبی اسلام کا فرمان ہے کہ بعد لوگ گناہ کرتے کرتے جہنم کے دھانے پر پہنچ جاتے ہیں اور عین وہاں پہنچ کر اپنی زبان سے ایک ایسا بول بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرما دیتا ہے تو اس کا بہت کچھ دار و مدار انسان کے خاتمے پر ہے یہ بھی خالق کائنات کی طرف سے گناہوں سے بچاؤ حاصل کرنے کا ایک مضبوط سہارا ہے ایک انسان کو کیسے معلوم ہو کہ اس کا آخری وقت آ چکا بہت بہت علامتیں ظاہر ہو جاتی ہیں رشتہ دار احباب ارد گرد بیٹھے ہیں باتیں ہو رہی ہیں اس کو آغا خان لے جاؤ کسی فلاں حکیم کے پاس فلاں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ مگر وہ اندر سے یقین کر چکا کہ چلو صلاحوں کا وقت آ چکا ہے اب کوئی ڈاکٹر کوئی حکیم فائدہ مند نہ ہوگا اس وقت اگر وہ استغفار شروع کر دے توبہ شروع کر دے اور کلمہ توحید کا اقرار شروع کر دے با صلف صالح سے یہ بات منقول ہے کہ اپنی وفاق سے سال ہر سال قبل ان کی زبانوں پر اشہدو ان لا الہ الا اللہ جاری ہو جاتا ہے چلتے پھرتے لا الہ شاد پڑھتے رہتے کہ پتہ نہیں یہ روح کب قبض ہو جائے تو اپنا خاتمہ اچھا بنانے کی کوشش کی جائے اگرچہ جی خاتمے کے وقت کی اطلاع کسی انسان کو حاصل نہیں ہے لیکن ایک انسان اگر چلتے پھرتے دیکھیوں کا عادی بن جائے اللہ کے ذکر کا عادی بن جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور یہ توفیق آسان کر دے گا کہ خاتمے کے وقت بھی وہ نیکی کر رہا ہو اور اللہ کا وہ ذکر اس کی زبان پر جاری ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو رحمت کے اسباب مہیا ہو سکتے ہیں یہ بھی ایک وسیلہ مفصرت ہے کہ ایک انسان اپنی موت سے قبل اللہ کا ایسا ذکر کر جائے اس کی توحید کا ایسا اقرار کر جائے کہ اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ رب اسی اقرار کو اس کے تمام گناہوں کا کفارہ بنا دے پھر کچھ لوگ قبر میں تکلیفوں میں ڈال دیے جاتے ہیں عالم برزخ میں جو تکلیفیں حاصل ہوتی ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہیں جنانوے سانپ قبر میں چھوڑے جاتے ہیں جو مسلسل ڈستے ہیں اور قبر خفرت بن نار بن چکی جہنم کا گڑھا بردخلا اور, اور یہ برزخی زندگی قیامت تک قائم رہنے والی ہے اس کسی اپنے فوش ادگان کو دعائیں دیتے رہا کرو قبر کے عذاب کے دو قسمیں مستقل عذاب قیامت تک اور دوسرا عارضی اذاب عذاب ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جن کے, ان کے لیے استغفار کرتے رہے توبہ کرتے رہیں اللہ تعالی رحمت کا سوال کرتے رہیں اپنے والدین جیسے انہوں نے ہمیں بچپن میں اپنے رحم سے نوازا اگر یہ دعائیں جاری رہیں تو ان کا عذاب عارض ہی ہو سکتا ہے اور اللہ عذاب میں تفریح کرتے کرتے عذاب کو ختم کر سکتا ہے اور جنت کی نعمت بحال کر سکتا ہے یہ جو قبر کے عذاب کا جھٹکا ہے اگر اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کر لے لواحدین کے صدات قبول کر لے تو پھر وہ عذاب ختم ہو کر اللہ تعالیٰ کی رحمت پر منتج ہوتا ہے اور اللہ تعالی کی رحمت پر منقطع نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ جس بندے کو اپنی رحمت سے نواز دے پھر اس کے آگے کے براحل آسان ہو جاتے ہیں اور وہ مستقل اللہ کی رحمت میں ڈھان دیا جاتا ہے یہ بھی ایک سبب ہے اس لیے فوشد بڑے ہی اللہ کی رحمت کے مستحق ہوتے ہیں نبی السلام کی دعا آپ کو بار بار سنائی گئی ہے آپ بستر پر جا کر یہ دعا پڑا کرتے تھے اللہ نفس ہی فراہم ہے یا اللہ ابھی نیند آ جائے گی اور میری روح بندن سے نکل جائے گی اگر تو اس کو روک لے تو موت وادی ہو جائے گی اور اگر لوٹا دے تو دوبارہ اٹھ پڑوں گا اے اللہ اگر تیرا روکنے کا فیصلہ ہے تو میرے اس نفس پر رحم فرمانا میں تیری رحمت کا محتاج ہوں گا یہ لوگ بالکل بے سہارا ہو جاتے ہیں اپنی قبروں میں جا کر ان ان کے یقیناً دعا کرتے رہنا استغفار کرتے رہنا ان کے عذاب کی تفریف اور مستقل خاتمے کا ذریعہ بن سکتی یہ بھی خالق کائنات کی طرف سے ایک وسیلہ رحمت اور بخرت ہے ایک بہت بڑا سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو گناہوں سے پاک صاف کرتے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے لیے بھی جو کہ بڑا عظیم و شدید دن ہے بڑا ہیبت ناک اور خطرناک دن ہے اس دن بھی بندوں کے لیے اسباب رحمت اور اسباب مغفرت رکھے ہیں اور قائم فرمائے ہیں جن میں ایک بڑا کبھی سبب اور بڑا طاقتور سہارا امام الانبیاء کی شفاعت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بیمبر کو شفاعت کی نعمت عطا فرما دے گا اور آپ شفاعت فرمائیں گے جس کے حصول کی توجو کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کی شفاعت کے حصول کے لیے جو تصورات ہمارے ہیں وہ دین کے خلاف ہیں دین سے متصادم ہیں تصورات صرف وہی قابل قبول ہوں گے جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے عطا فرمائے ہیں شفاعت کے حصول کے لیے محنت کرنی پڑے گی اور سرِ فہرست محنت جو ہے وہ توحید کی اصلاح ہے صحیح مہاری کی حدیث ہے جناب ابو حرض عنہ نے نبی علیہ السلام سے استفسار فرمایا کہ من اسد الناس سے پہ شفات دے گئی کہ قیامت کے دن آپ کن خوش نصیبوں کی شفاعت فرمائیں گے فرمایا اصعد يوم من لا من کہ قیامت کے دن میری شفاعت ان بندوں کو نصیب ہوگی جو خالص دل سے لاح اللہ کا اقرار و اعتراف کرتے ہو کسی جسم کے شرک کی ملاوٹ نہ ہو ان کی زبانوں پر یہ کلم تو ان کے دل کلمہ توحید کے نور سے منور ہوں اور ان کا ایک ایک عمل توحید کا ترجمان سچا فہم میں ان کی شفاعت ضرور کروں اور یہ ایک بڑا قوی وسیلہ ہے اخرو نجات کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے قیامت کے دن بندوں کی بخشش کے لیے بہت مضبوط ایک وسیلہ ادا فرما دیا گیا شفاعت کا شفاط صرف رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمائیں گے باقی انبیاء بھی فرمائیں گے ملائکہ بھی فرمائیں گے شہدا اور صدیقین بھی فرمائیں گے صالحین فرمائیں گے اور بڑے اس شفاعت کے نتیجے میں گناہ بخشے جائیں گے بہت ہی بخشش بندوں میں تقسیم ہوگی جس کی ایک جھلک نبی علیہ السلام کی سدیش میں ہے کہ ان نظار خیرو جنت بے شفا گراج میرے امت تھی اکثر من بنی تمیم اللہ رکت میری امت کے ایک ہی بندے کی شفاعت سے اتنے لوگوں کو جنت میں پہنچائے گا کہ ان کی تعداد بنو تمیم قبیلہ کے لوگوں سے زیادہ ہوگی صحابہ نے پوچھا یہ آپ ہیں روما نہیں یہ کوئی دوسرا بندہ ہے میرے علاوہ کوئی دوسرا بندہ ہے تو اس سے غور کریں اصل شاف روزے مشر رسول اللہ علیہ وسلم لیکن آپ کے ایک امتی کی شفاعت سے بنو تمیم قبیلے کی تعداد سے زیادہ لوگ جنت کے مستحق قرار پائیں گے کتنی وسیع رحمت کی دلیل ہے بنو تمیم قبیلہ کیا ہے اس کا کم از کم آغاز اسماعی علیہ السلام کے دور سے ہے کم از کم کیونکہ نبی علیہ السلام جب گھر میں ایک بات تشریف لائے آپ نے گھر میں ایک لوڑی دیکھی فرمایا ایسا یہ لاؤڑی جی کون ہے یہ جی باندھی کون ہے ارض کیا فلاں فرمایا کہ آ دیکھی ہے اسماعیل اس کو آزاد کر دو یہ جی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے تو مانا بنو تمیم قبیلے کا تعلق کم از کم اسماعیل علیہ السلام کے دور سے ہے نبیل اسلام کے دور میں بھی بنو تمیم موجود تھے اور قیامت تک رہیں گے جس کی دلیل نبی اسلام کی یہ حدیث کہ ام اشد الناس فی امتی د ج کہ بول زمین جو ہے وہ قبیلہ ہے میری پوری امت میں دجال کے مقابلے میں سب سے سخت ثابت ہوگا میں نے یہ زمین آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے حتیٰ کہ دجال کا مقابلہ کریں گے کیا ان کی تعداد بنی اسم عید الاسلام کے دور سے لے کر قیامت کی آخری دیواروں تک تمیمی آتے رہیں گے فرمایا کہ میری امت کے ایک ہی بندے کی شفاعت سے اللہ رب العزت بنو تمیم قبیلے کے لوگوں سے بڑھ کر جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا تو اس سے آپ ایک اندازہ کیجیے کہ شفاعت کا ایک میدان جو ہے کتنا وسیع اور اللہ تعالیٰ کس قدر بندوں کی بخشش چاہتا ہے ان کی نجات چاہتا ہے اصل شافر ہوبے جزاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے تین شفاتیں خاص ہیں شفاعت کی تین قسمیں ایسی ہیں جو صرف آپ ہی فرمائیں گے اور کوئی نہیں کرے گا ایک قسم حساب و کتاب شروع کرنے کی شفاعت جب خلق میدان معاشر میں بھٹکتی پھرے گی اور ایک مبہم کیفیت ہوگی ہمارا کیا بنے گا نفسی نفسی کی آبادیں آ رہی ہوں گی لوگ انبیاء کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے شفاعت کریں حساب و کتاب شروع ہو جائے آدم علیہ السلام نور علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موس علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سب کے پاس جائیں گے سب انکار کر دیں گے یہ مقام تو ہمارا ہے ہی نہیں پھر آخر محمد الرسول علیہ وسلم کے پاس جائیں گے آپ فرمائیں کہ ہاں یہ مقام میرا مقام ہے حساب و کتاب شروع کرنے کی شفاعت آپ فرمائیں گے تب اللہ تعالیٰ آئے گا اور حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا یہ شفاعت آپ کے لیے مخصوص ہے اس کو وسیلہ بھی کہا گیا ہے مقام محمود بھی رسول اللہ کی حدیث ہے من صحد اللہ الوسیلہ حلت الح شفاعتی یوم خیال اللہ تعالی سے میرے لیے وسیلے کا سوال کرتا رہے گا میں اس کی قیامت کے دن ضرور شفاعت کروں گا یہ وسیلے کا سوال کیا ہے اذان سن کر دعا جواب دینا اللہ مراد الحمد الوسیلہ کہ محمد کو وسیلہ ادا فرما دے صلی اللہ علیہ یہ وسیلہ کیا ہے شفایت یہ شفاط کبرہ کہلاتی شفات عزمہ سب سے بڑی شفاعت اس میں کوئی شریک نہیں ہوگا یہ اللہ کے پی کا حق ہے یا وسیلے کا مین اللہ کا وہ قرم جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوگا قیامت کے روز ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنا اللہ کے قریب ہوں گے اتنا اور کوئی قریب نہیں ہوگا اس قرب پر آپ تمام اہل محشر کی تعریف کے مستحق ہوں گے بلان اللہ یہ شفاعت آپ کے لیے مخصوص ہے دوسری شفاعت جو ہے جو لوگ حساب و کتاب کے نتیجے میں جنتی قرار پا چکے ہوں گے وہ جنت میں داخل نہیں ہو پائیں گے کامیاب تو ہو چکے ابھی تک ان کو جنت کے داخلے کا حکم نہیں ملا پھر اللہ کے بیگم دوسری شفاعت فرمائیں گے کہ یا اللہ انہیں جنت میں بھیج دے جو لوگ کامیاب قرار پاش ہو انہیں جنت کا داخلہ عطا فرما دے تو اللہ اپنے پیارے حبیب کی شفاعت قبول کر کے انہیں جنت کا راہ دکھائے گا اور جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا تیسری شفاعت جو ہے وہ عذاب کی تخفیف کی ہے عذاب ہلکا کروانے کی اور یہ شفاعت مخصوص ہے ابو طالب کے لیے اللہ کے پیغمبر کی خدمت تو کی مگر آپ کی دعوت قبول نہیں کی ایمان نہیں لایا تو اللہ کے پیارے پیغمبر ابو طالب کے لیے تخفیف عذاب کی شفاعت فرمائیں گے احمد کی حدیث سے آپ نے جناب علی سے کہا کہ انا لفی من النار تیرا باپ میں جائے گا میں جہنم کا ایک طبقہ اور یہ طبقہ کیا ہے فرمائے کہ اِنَّ کہ جن کے پاؤں تلے جہنم کی آگ کے دو کوئلے ڈال دیے جائیں گے باقی جسم آگ کی گریف سے بچا رہے گا بس دو کوئلے پاؤں کے نیچے ڈال دیے جائیں گے ان پر ان کو کھڑا کر دیا جائے گا لیکن لی بے ہما دماغو ہوں ان کوئلوں کی حدت اور شدت سے دماغ کھولے گا اور جوش مارے گا یہ سب سے ہلکا اعضاف جبو طالب کو حاصل ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی شفاعت سے ان کے عذاب میں تخلیف کر دے گا یہ تین شفاط نویل اسلام کے لیے مخصوص ہے باقی شفاعت کی اقسام جو ہیں جیسے وہ لوگ جو جہنم کے مستحق ہیں اللہ کے حبیب کی اور دیگر انبیاء صالحین اور ملائکہ کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں نہیں ڈالے گا شفاعت قبول کر لے گا اور پانچویں قسم بور گناہگار جو جہنم میں ڈال دیے گئے مگر ماحدین تھے گناہگار تھے انہیں گناہوں کی سزا دی جائے گی تو ان کے لیے بھی شفاعت ہوگی کہ یا اللہ انہیں بھی جہنم سے نکال لے اور ان کو نکال لیا جائے گا یہ شفاعت کی اقسام ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ شفاعت نے بشفایت الملائکہ کا بشفا نبی شفات کر چکے فرشتے بھی شفایت کر چکے اور صالحین بھی شفایت کر چکے باقی ارحم الراحمین اب ارحم الراحمین کی باری ہے اللہ تعالی کی رحمت کا اب موقع نوبت آ چکی راجا اوکار جہنم سے لوگوں کو نکالے گا یہ خوج منارے مل یا مل خیر جن کی زبانوں پر کلمہ توحید تھا لیکن وہ کوئی نیک ہی نہیں کر سکے اللہ انہیں بھی جہنم سے نکال لے گا ان کی توحید کی برکت سے اور ایک حدیث میں جن کے دلوں میں ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا انہیں بالآخر جہنم سے نکال لیا جائے گا باقی یہ جہنم ٹھکانا ہوگا کفار کا مشرقین کا اہل بلر کا جنہوں نے شر کیا طرح طرح کی بدعات کا ارتکاب کیا وہ ہمیشہ جہنم میں جلتے رہیں گے ہمیشہ جہنم میں پڑے رہیں گے یہ شفاعت بڑا قوی سہارا ہے جب آپ کی امت کا ایک فرد اللہ اس کی شفاعت قبول کر کے بنو تمیم قبیلہ کی تعداد سے بڑھ کر لوگوں کو جنت کا داخلہ دے گا تو پھر اللہ کے پیارے حبیب کی شفاعت کا عالم کیا ہوگا اور کتنے لوگ آپ کی شفاعت سے بخشے جائیں گے اسی لیے ایک موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ خی اور ربی میرے رب نے مجھے اختیار دیا کہ دو میں سے ایک چیز لے لو یا تو یہ کہ یدھ خل نصف امت کل جنت کہ آپ کی آدھی امت کو جنت میں بھیج آدھی امت کی تو بہن شفا یا پھر شفاعت لے لو یا قیامت کی شفاعت لے لو یا اپنی آدھی امت کا جنت کا داخلہ لے لو صحابہ جو اخروی نجات کے حریص اللہ کے نبی سے فوراً سوال کیا ماد اختر تھا آپ نے پھر کیا لیا کیا پسند کیا فرما کہ اختر تو شفا میں نے شفاعت لے لی کہ میں قیامت شفاعت کروں یہ دل اس بات کی دلیل ہے کہ شفاعت کے ذریعے آدھی امت سے زائد لوگ جنت میں جائیں گے میں کامیابی اور فلاح حاصل کریں گے تو شفاعت ایک بڑا قوی سہارا ہے میں نے عرض کیا کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے جدوجہد کی ضرورت ہے اس محنت کا آغاز فہم توحید لا الہ الا اللہ کا فن ہر قسم کے شرک سے محفوظ رہنا توحید راسخ توحید خالص اپنا لینا یہ اس محنت کا نقطۂ آغاز ہے کہ توحید کے فہم کو قصر بھاگی نہ رہے علماء سے رابطہ ہو کہ کبھی تعلق ہو کوئی شخص نہ سمجھے کہ اہل حدیث ہونے کے ناطے میرے دل میں توحید ٹھوس ہے نہیں توحید سوخ, کا رسوخ بہت چیزوں کا تقاضا کرتا ہے اشرق اش و من دبی بن شرک کا حملہ چونٹی کی آہٹ سے بھی زیادہ مخفی ہے چوٹی اگر چلتی ہے کسی کو آواز آتی ہے شرک بعض اوقات ایسا انسان پر وار کرتا ہے ایسا حملہ کرتا ہے کہ اس کی آہٹ چونٹی سے بھی زیادہ مخفی ہوتی ہے تب تو ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے بج رکنی وہ بنی نعبد السنام کہ یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچانا شرک سے محفوظ رکھنا حالانکہ نبی تھے نبیوں کے باپ تھے نبیوں کے دادا اور پردادا تھے خود ہمارے پیارے نمبر فرماتے ہیں انت ابراہیم میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں لیکن کس قدر خوف شیرک کا لائق ہے بجر میری اولاد کو وہ بھی سب کے سب نبید تھے شرک سے بچانا اور شرک سے محفوظ رکھنا اللہ کے پیارے عمر دعا کرتے تھے یا مخلب القلوب سب متخلبی دین دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر حق پر اور توحید پر قائم رکھنا تو پھر یہ توحید کا فہم ہر انسان کی اولی اور آخری ذمہ داری ہے کہ اس کے فہم میں رسوخ ہو پوری توجہ ہو پورا انہماک ہو کہ اخروی شفاعت کے حصول کے لیے یہ سب سے اہم وسیلہ اور سب سے قوی سبب ہے اس کا فہم ابھی ہم نے عرض کیا کہ نبی اسلام کے لیے وسیلے کا سوال اذان کا جواب دینا اللہ دی دی مرحمت آپ کا وعدہ ہے کہ جو شخص میرے لیے وسیلہ طلب کردہ رہے گا میں اس کی شفاعت کروں گا ایک حدیث میں آپ کا فرمان ہے کہ جو شخص صبح کے اسکار میں اور شام کے اسکار میں دس دس بار بج پہ درود شامل کر لے دس دفعہ صبح بج پر درود پڑے اور دس بار شام کو تو حلت لہو شفایت یوم عمل قیامت. قیامت کے روز اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی فرض ہو جائے گی میں اس کی ضرور شفاعت کروں گا تو حضور شفاعت کی جو محنت درکار ان مصومہ باتوں کو چھوڑ دو کہ نبی شان نے قصیدہ کہ لینا شفات کا باعث ہوگا اور محفل میلاد منعقد کر لو شفایت حاصل ہو جائے گی صاحب شفاعت سے پوچھو کہ آپ کس کی شفاعت کریں گے کن اصولوں پر کن ضوابط پر اور کن بنیادوں پر اصول بہت ہے مگر سب سے قوی اصول جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے تو فہم توحید کی طرف توجہ دو ایک انسان کا ظاہر و باطن شرک سے فرا ہو اور زبان سے اللہ کے پیارے پیغمبر کے عشق کا دعویٰ کرے بالکل فرسودہ باتیں ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت بھی کام آئے گی تو اللہ کی توحید کی بنیاد پر کام آئے گی بخر بھی کامیابی بھی اسی توحید پر قائم ہے جس کے فہم کی سر توڑ کوشش کیجیے علما سے رابطہ کیجیے اور ظاہر باطن توحید سے آراستہ ہو جائیں نبی اسلام کی سنت کی محبت ہو نبیر اسلام کی ذات کی محبت ہو یہ تمام چیزیں جمع ہو کر ایک انسان کی کامیابی پر منتج ہو سکتے ہیں بدطفیقر قورفر اللہ علی باہر